مومنوں قرآن رہے نحمدون صلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علی اسلام علیکم خواتین و عزرات افتار چائیں کی اس ٹرانسویشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو وہ آدمی خار ہو وہ آدمی رسوا ہو ارض کیا گیا کہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا وہ بد جو ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے جنت کو حاصل نہ, نہ کر سکے ناظرین یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ابن ماجہ میں حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث آتی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم مچھ پر یعنی اولاد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا تمہارے ماں باپ کا اب ناظرین جواب یہ ملتا ہے کہ یہ ماں باپ جو ہیں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزہ بھی ہیں آج کا مسلمان آج کا نوجوان جو اپنے آپ کو بڑا ہی ان لائٹنگ ماڈریشن کی تھوری کے تحت چلانا چاہتا ہے آج کا نوجوان عظیم جو یہ کہتا ہے کہ ہم کمیونیکیشن کے دور میں رہتے ہیں گلوبل ویلج کی ایک کانسپٹ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور آج کا مسلمان آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو بڑے تعلیم یافتہ ہیں اور دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق اور اس سے ہم آہنگ ہو کر چلنا چاہتے ہیں سرکار نے یہ بات سوا چودہ سو برس پہلے فرما دی تھی کہ اگر تم اپنی کامیابی کو تلاش کرتے ہو تو چاند پر کمن ڈال کے تلاش مت کرو اگر تم اپنی کامیابی کو تلاش کرتے ہو تو گردوں کو پر کمن ڈال کے تلاش مت کرو اگر تم اپنی کامیابی کو تلاش کرتے ہو تو تحت السلاح کو اسیر کر اپنی کامیابی کو تلاش مت کرو اگر تم اپنی کامیابی کو تلاش کرتے ہو تو اپنے آپ کو اتنا تعلیم یافتہ تو کر لو لیکن کو سمجھ کہ تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری دو ہیں یعنی اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ماں کے قدموں کے وسیلے سے ملے گی اور اگر تمہیں آخرت چاہیے تو وہ بھی ماں کے قدموں کے وسیلے سے ملے گی اور ناظیم بڑی عجیب سی بات ہے لیکن کہنے کو آر بھی نہیں ہے اور زبان کو یہاں پر کلام کر دینا چاہیے کہ وہ شخص ذلیل بھی ہو جاتا ہے رسوا بھی ہو جاتا ہے اور خار بھی ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے تقدس کو نہیں سمجھتا جو یہ نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی تقریم کیا ہے ارے جو یہ نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کا رشتہ کیا ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ میری پیدائش کا سلسلہ میرے بڑے ہونے کا سلسلہ میرا لڑک جب میں چل نہیں سکتا تھا میری نوجوانی جب میں شعور نہیں رکھتا تھا اور میری جوانی جب میں نے شعور کے منازل کو طے کرنا شروع کیا اور میری تعلیم کی وہ سند جو میں نے حاصل کی تھی اور میرے سر پر سجنے والا وہ سہرا جو ماں باپ کی دعاؤں سے سجا تھا غرض دنیا کی ایک ایک کامیابی اور رشتے کی ایک ایک کامرانی اور دنیا کی تمام لذتیں اور آخرت کی تمام کامرانیاں میرے ماں باپ ہی کا صدقہ ہے جو مجھے اتا ہوا ہے ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے اسی موضوع پر کہ آج کے اس دور میں جہاں پر نوجوان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق چلتا ہوں کیا اس جدید دور کے اندر اپنے ماں باپ کو بھلا دینا چاہیے کیا اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہوئے اپنے ماں باپ کی تقدس کو ختم کر دینا چاہیے کیا ناظرین ہم تعلیم حاصل کر کے اور سند حاصل کرنے کے بعد اب اتنے تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے نزدیک بہت ہی زیادہ غیر تعلیم یافتہ اور ورڈ قسم کے لوگ ہو گئے ہیں اس پر ہم کلام کریں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں آپ کا تعارف کراؤں اپنے مہمانان سے ہمارے ساتھ ناظرین سب سے پہلے جو شخصیت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد عزیز فقیر السر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ نازیم تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز سناخان نوجوان صنا خاں اللہ اللہ تعالی نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ کو ایک بہت ہی اچھا بہت ہی بلند مقام عطا کیا ہے محترم جناب حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس ایوان کے دروازے انشاءاللہ اللہ میں آپ کے لیے کھولوں گا نہ تو کی فرمائش بھی شامل کریں گے اور دنیا بھر سے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں یا والدین اس موضوع پر کلام کرنا چاہتے ہوں ضرور ہمیں اسٹار ٹائم میں جوائن کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے نازی بہت کم وقت اسٹار ٹائم میں ہوتا ہے آپ کی بہت کم کال شامل کر پاتے ہیں جب آپ ہمیں کال کریں گے تو آپ کے ٹیلی ویژن مکمل طور پہ میوٹ ہونا چاہیے اور آپ کا کلام صرف مفتاب سے ہو تاکہ آپ کا سوال اور ان کا جواب آپ تک پہنچے صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلامت کرتا ہوں السلام ورحمۃ <سلام> اللہ <سلام> مفتی صاحب بڑا روایتی موضوع ہے لیکن اتنا اہم کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جتنا بھی کلام کیا جائے اتنا کم ہے <سلام> والدین کے حقوق کے حوالے سے والدین کی تقدس کے حوالے سے ان کی تحریم کے حوالے سے ان کی تقریم کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے کیوں اتنا عزت کا مقام اتنا مرتبہ اللہ کی طرف سے والدین کو اتا ہوا ہے तो तो رب کریم نے والدین کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ اس لیے یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ والدین کے احسانات ایک اعتبار سے رب کریم کے احسانات کے مثل ہوتے ہیں تو so, اس اعتبار سے کہ جس طرح رب کریم اپنے مخلوق کو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی منفیت کے فائدے کے نوازتا ہے اسی طرح والدین بھی اپنے اوراد کے لیے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی منفیت کے ان کو نوازتے ہیں پھر جس طرح کے والدین رب کریم اپنے بندے کے لیے بھلا چاہتا, چاہتا ہے چاہتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ بھڑکے محبت کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو اسی طرح والدین بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں پھر یہ تمام کے تمام یعنی معاملات کو آپ دیکھیے کہ اس میں والدین کے اور اولاد کے رشتے میں کوئی غرض اور ناطا درمیان میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی نے ایک فطری محبت کو پیدا فرما دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے والدین اس سے اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں یہی سبب ہے کہ رب کریم نے اس رشتے کی جانب زیادہ توجہ دلائی ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو بلا سبب کے ہوتا ہے تو اس لیے بلا سبب کے والدین چاہے اچھا سلوک کرے چاہے برا سلوک کرے آپ ان کا احترام کریں اچھا آپ کا یہ کہنا ہوا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ بے غرض ہے بلا سبب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہن کا رشتہ بھائی کا رشتہ بیوی کا رشتہ دوستوں کا رشتہ رشتہ داروں کا رشتہ یا ملنے جلنے والے اباپ کا رشتہ غرض سے کوئی بھی رشتہ ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے تحت ہوگا عموماً رشتہ تو ایک تو وہ نسبی رشتہ داری ہوتی ہے نصبی رشتے داری تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رشتہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر جو پیار محبت کے اسباب ہوتے ہیں हुँ. تو والدین کے جو پیار محبت کے اسباب ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتے بس وہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے جو اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے चीक. جبکہ باقی دیگر رشتوں میں آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ظاہری سے نکلائے گا کہ جس کے سبب سے بہن بھائی صبح کرتا کرتا ہوا نظر آئے گا یا بھائی بہن سے یا بیوی شوہر سے یا شوہر بیوی سے تو ان میں کوئی سبب آپ کو نظر نہیں آئے گا हुँ. اچھا کرام پاک کی اگر ہم بات کریں وہاں سے بات کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان تسلسل جوڑیں گے نازم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر صحفے کے بعد خواتین و حضرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ رشید فرما ہے فقی الاسل شیخ العدیس محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ رشید فرما ہے ملک کے ممتاز صنا خا محترم جناب حافظ ڈاکٹر مارفانی صاحب صاحب ہم بات کر رہے تھے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا تقدس ان کا احترام ان کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر والدین کو ذکر فرمایا اور ان کے حسن سلوک کا حکم فرمایا آج. قرآن مجید کی سورہ نمبر انتیس آیت نمبر چودہ پندرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ وس سعین ال پھر اسی میں آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے مزید ان کے بارے میں فرمایا ہوا صاحب ہما پھر دنیا معروف دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے اچھے بہترین طریقے سے گزارو اور اس سے شروع میں جو فرمایا تھا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت فرمائی نفیحت فرمائی اور اسی آیت کے درمیان میں یہ بھی فرمایا انشکر لی والی والدہ کا میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. شکر ادا کرو. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا دیا ہے بات وہی ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی کہ جس طرح رب کریم کے احسانات بغیر سبب کے ہوتے ہیں اس طرح والدین کے احسانات بھی اپنے اولاد کے بغیر سبب اچھا ابھی بات بتائیں دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بارہاق اور کلامی پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو تو یہ احسان کرنا کیوں فرمایا یعنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین کا کون سا ایسا عمل ہے یا کون سا ایسا کام ہے یا کون سی ایسی بچوں کے لیے جو ہے انہوں نے کیا سیکریفائس کرنا کہیں وہ کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مراتب کو اتنا بلند کیا کہ بار بار فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو دیکھیے والدین کا جو معاملہ ہے یعنی کس سبق سے کہا گیا جب بھی کسی کی جب کسی مقام پہ ممنونیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے احسان شناسی کرنے ہوتی ہے تو وہ بات وہی ہوتی ہے جو آپ نے کہی کہ جناب اس کے احسان کو پہچانا جاتا ہے اور والدین کے اس قدر احسانات ہے اس قدر احسانات ہے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ ایک شخصی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی والدہ کو یا میں نے اپنی والدہ کو پورا حج اپنے کاندھے پہ بٹھا کے کرایا تو کیا میں نے اپنی والدہ کے حقوق کو کر دیا اللہ سرکار فرماتے ہیں یہ جو تیری ماں نے تیرے پیدائش کے دوران درد کے جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا کہا تھا یہ اس کا بدلہ بھی نہیں اس کا بدلا بھی نہیں اس کا بدلہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس قدر احسانات با... والدین وانی کی جانب سے اس کے یعنی پیدائش کے وقت جو تکالیف بداشت کرنا خود قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نو ماں اپنے پیٹ میں لیے رکھتی ہے ماں اس کو اس کے وزن کو سنبھالتی ہے اور پھر اس کی ساری کی ساری پرورش کے سارے کے سارے مراحل اس کو پورے کے پورے طے کراتی ہے تو یہ اس قدر احسانات ہے کہ اگر ہم گننا چاہیں گے تو گن نہیں سکتے کلام پاس میں اور کہیں تذکرہ والدین کا اور کسی انداز سے اور کسی صورت میں اور دیگر آیات مبارکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں حسن نے سلوک کا حکم دیا وہ قدا ربان اللہ تعبد اللہ یاہ کی تیرے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور فرمایا کہ وہ بال اور والدین کے ساتھ نے سلوک کرو اسی آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید یہ فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑی عمر کو تمہارے یہاں پر پہنچ جائیں تو تم ان کو اس تک نہ کہو اسکول تک نہ کہو اب یہ دیکھیے کتنا یعنی لطیف انداز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ تمہارے یہاں پہ بڑی عمر کو پہنچ جائے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی عقل اور صحت سلامت ہوتی ہے اس کی نگاہیں بھی سلامت ہوتی ہے کان بھی سلامت ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سنتا اچھی طرح دیکھتا ہے اور اچھی طرح سوچ لیتا ہے لیکن جب جیسے جیسے بُڑھاپے کی عمر کے جانب جاتا ہے تو قوت سماج کمزور ہو جاتی ہے بیٹا کوئی بات کہتا ہے دوبارہ پوچھتے ہیں تو نوجوانوں کو عام طور پر غصہ آ جاتا ہے یا کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں نظر نہیں آتی تو غصہ آ جاتا ہے ٹھیک کوئی سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں یہ تو بوڑھے ہو گئے پرانی باتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اس موقع پر فرمائے کہ ورا تقل نہ ہوماف تو اس میں ایک بات اور خاص انہیں آیات میں آگے یہ بھی شاید فرمائے مفتی صاحب کہ تم ان کو اس طرح سے رکھو جیسا کہ انہوں نے بچپن میں تمہیں رکھا تھا جی جی ٹھیک ہے یعنی وہ ٹوٹیر کرنا یا ان کی جو ہے وہ پروٹیکشن یا ان کی خدمت یا جو سوکھا سے کچھ بھی کہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ دعا کی تربیت دی یعنی جب بھی انسان دعا کرے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولے حتیٰ قرآن نے وہ الفاظ بتائے جو آپ بتا رہے ہیں وقت ربرحما صغیرہ اے رب تو ان پر ایسے ہی رحم فرما جتنا کہ میرے بچپن میں مجھ پر کیا بات کیا کیا کیا بات؟ کیا بات؟ اچھا اب دیکھیں یہ جو آہد مبارکہ آپ نے اس وقت بیان کی ہے اس کا جو ترجمہ آپ نے بیان کیا ہے اوف کا جو تصور ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پہ آج کے اگر میں جدید دور کے مطابق بات کروں یا یہ میں کہوں کہ صاحب اس وقت دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے تو یہ گفتگو تو ہماری ہوگی لیکن اگر جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر کلام پاک نازل ہو رہا ہے اگر ہم ان حالات و واقعات کے مطابق بات کریں تو کس مقصد کے تحت یہ لفظ استعمال ہوا کہ اف تک نہ کرو دیکھیں اس میں بات تھوڑے سے کھول کے بیان کرنے پڑے گی کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی ڈگریز ہوتی ہیں ایک ہائر ڈگری ہوتی ہے ایک لوور ڈگری ہوتی ہے جب انسان کو کسی چیز سے منع کرنا ہوتا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے گریز کریں مثلا سو روپے ہیں تو اس سے کہا جائے کہ آپ سو روپے کو استعمال نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بات ہے لیکن جب اس میں بالکل شدت کرنی ہے تاغیر کرنی ہے تو کہا جاتا ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی استعمال کرنا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کرنا نازرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوق سے ایک بات حراعت استار چائن اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جن اقبال حاضر خدمت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حافظ ڈاکٹر نثار مارفانی صاحب والدین کے حقوق والدین کے تقدس ان کے احترام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ناظرین اور یاد رہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں تو کیا ہی بات ہو کہ اس روحانی محفل میں مزید چار چاند لگاتے ہیں اور ان کی پیاری سی آواز میں ایک کلام سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم زباری تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں سب کا خالق و مالک تو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خالق مالک تو اللہ اللہ اللہ ہو تجھ سے آن میر گو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو ال لہ اللہ ہو سب کا خالق و مالک تو اللہ اللہ اللہ ظاہر و واطل شان تری جسم ہے تیرا جان تیری مولا ظاہر پاتی شان تیری جسم ہے تیرا جان تیری جیسے پھولوں میں خوش اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ علا ع ہو اور تیرا نمایا نور بھی ہے ہر شع میں مستور بھی ہے مولا مولا تیرا نمایا نور بھی ہے اور ہر شع میں مستور بھی ہے ہے ہر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا لا الہ الہ کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمعد اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ عظیم تشریف فرما ہے فقیر الحسل شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد احمد عیسا صاحب اور آخری میں تشریف فرما ہے ممتاز ثنا صاحب محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب آئی جناب اس روح پرور محفل میں مزید کچھ اور لذتیں ڈالتے ہیں کچھ اور سوز ڈالتے ہیں اور ایک بار پھر ہم لباری تعلیٰ کی جانب چلتے ہیں جی ڈاکٹر سب کا خالق مالک تو اللہ اللہ اللہ ہو سب کا خال مالک تو اللہ اللہ اللہ ہو تجھ سے عالم رنگوں گو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو سب کا خالق و مالک تو اللہ اللہ اللہ ہو ظاہر و باطن شان تیری جسم ہے تیرا جان تیری مولا ظاہر و باطن شان تیری تیرا جان تیری جیسے پھولوں میں خوشبو اللہ اللہ اللہ ہوہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا نمایاں نور بجے ہر شے میں مس بھی ہے مولا مولا تیرا نمایاں نور بھی ہے ہر شے میں مس بھی ہے ارے تیرا جلوہ ہے ہر سو اللہ اللہ اللہ لا الہ ہوہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ اللہ ہوش دیکھیے گا اور کوئی معبود نہیں اور کوئی مسجود نہیں مولا مولا اور کوئی معبود نہیں اور کوئی مسجود نہیں بس بسلائی ہم دوست نہ بس لو اللہ اللہ اللہ ہو لاہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو ہی عزت دیتا ہے تو ہی عزت دیتا ہے تو ہی عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے شہرد سے نزدیک ہے تو اللہ اللہ اللہ ہو لہ اللہ ہو خالد پر یہ اور کرم اپنے کرم سے دکھل بھر مادا مادا پر گے اور کر اپنے کرم سے کی لو اللہ اللہ اللہ علاح اللہ ہو ساشا اللہ ماشاء اللہ محمد عیسا صاحب آپ کو میں خوش آج کا مو... ان کی عزت ان کی تقریم ان کی عمر کا تقاضا پھر ایک لفظ اف کا استعمال ہوا کہ اف تک نہ کرو یہاں تک کلام ہمارا رکا تا میں چاہوں گا وہیں سے آپ کنٹینیو کریں آپ کیسے دیکھتے ہیں آیات کو <تصفح> الحمدللہ ماں باپ کے جو احترام ہیں احادیث اور قرآن میں جو بھی بات کر رہے تھے یہ آیت ہے سورہ اسرا سیونٹین سورہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی تھری اینڈ ٹوینٹی فور اللہ سبحان اس میں خاص جو الفاظ ہمیں نوٹ کرنے ہیں مفتی صاحب نے بیان کیا ہوگا اللہ سبحان اطالعہ کہتے ہیں وہ اور ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اللہ ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں اللہ کیا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کرو اور یہاں آئے والدین کے ساتھ احسان کرو میں ایک اور آیت اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں ناظرین کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن کے اندر اگر آپ چیک کریں آپ اٹھائیس مکی سورہ دیکھ لیں ایٹی سکس جو ہے مکی اور اٹھائیس مدنی دیکھ لیں ایک سو چودہ سوروں کے اندر چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات کے اندر اللہ سبحان اتعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر اس انداز میں دو دفعہ کہا ہے کہ یہاں اللہ سبحان اطالعہ کہتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور پورے قرآن میں ایک دفعہ اللہ سبحان اطالیہ کہتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا آپ غور کریں आहा. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں نے پھل فروٹ آپ کے لیے جام سب بنایا میں نے احسان کیا ایسا نہیں ہے سورہ ففٹی اگر آپ پڑھیں سورہ رحمان تو تینتیس دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کہتے ہیں کہ میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور تم اپنے لیکن पर पर اللہ आ? نے یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ و نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہاں uh -huh. ایک جگہ ہے پورے قرآن میں ہمیں ملتی ہے سورہ آل عمران قرآن کی تین سورہ کی uh -huh. آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ و کہتے ہیں کہ اے ایمان والو میں نے تمہیں محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی uh -huh. امت بنا کر تم پر احسان کیا اور یہاں کہہ رہا ہے ایمان والو تم بھی کرو یعنی بات یہ ہوئی کہ اپنے محبوب کا امتی بنانا جو ہے ہاں بڑا احسان ہے احسان ہے اور یہاں اللہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ افن کرو uh -huh. ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں اگر آپ مجھے کہیں تو میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں موسا علیہ السلام کا موسا علیہ السلام اللہ سبحانہ و سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا پارٹنر کون ہوگا تو موس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں ایک کسائی ہوگا کسا ویومرمین تو موسا علیہ السلام کلیم اللہ اور جنت میں پارٹنر کسائی تو موسا علیہ السلام اللہ سبحان و تعالیٰ سے اس کی نشانیاں پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیسا ہوگا hmm. یہ کہاں ہوگا تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی نشانیاں بتاتے ہیں موسا علیہ السلام جب اس جگہ پہنچتے ہیں اس شخص کے پاس تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دکان پہ بیٹھا ہوا گوشہ کیا بات ہے صحیح وہاں سے وہ شخص جب چلتا ہے تو موسا علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے ہیں اب اس شخص کو پتا نہیں کہ ساتھ چلنے والا جو ہے وقت کا نبی ہے کیا بات جب وہ گھر میں انٹرو ہونے کو ہوتا ہے تو موسا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پردیسی ہوں اور ایک ٹائم کا کھانا آپ کے بعد کھانا چاہتا ہوں تو موسا علیہ السلام کو وہ دعوت دیتے کہ جی آئیے وہ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں وہ شخص اب سال کے لیے جو گوش لائے تھے وہ پکاتے ہیں کھانا بناتے ہیں اور اس کے بعد نوالے توڑ توڑ کے والدہ کو کھلا رہے ہیں بڑا خوبصورت بات ہے اور اپنی والدہ کو جب کھلاتے ہیں تو جب منہ وغیرہ کرنے کے بعد اپنی والدہ کو کھلانے کے بعد ان کی والدہ ان سے کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں تو موس علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا کہہ رہی تھی آپ سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں میں <سؤال> <سؤال> جب بھی ان کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے بیٹا اللہ تمہیں جنت میں موسا کے ساتھ جگہ دے گا؟ کیا بات ہے <سؤال> <سبان سؤال> <ماؤں ماؤں> جو احترام اور ماؤں کی جو فضیلت ہے <سؤال> جو والدین کی فضیلت مطلب <سؤال> <ہیں سؤال> وہ جو والدہ کی دعا ہے دعا وہ <سؤال> <سؤال> اللہ نے جو ہے موسا علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ <سؤال> تمہارا مقام <سؤال> جو ہے وہ یہ ہوگا تو تمہارے ساتھ اس شخص کا مقام یہ ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرم فرمان کیونکہ اتباہ رسول کے اندر جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے بعد جب یعنی کہ اتنی بڑی بات اللہ سبحان و ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں اور میں نے فیصلہ کیا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس بات کو کنٹینیو کریں گے وئی دوں پر ہم آئیں گے ضرور احادیث کے حوالے سے کیا فضیلتیں ملتی ہیں مفتی صاحب یعنی قرآن پہ تو ہم نے بات کی اور اوبیسلی قرآن پہ اتنا کلام ہو سکتا ہے کہ ہم کلام کرتے چلے جائیں یہ جو آیات ہیں ایک ایک ڈائمینشن میں دیتی چلے جائیں گے لیکن احادیث میں کیونکہ بڑا تفصیل سے ملتا ہے میں چاہوں گا اپنی زبانی جو ہے لوگوں کو پتا چلے کہ ماں باپ کے حقوق ان کا احترام ان کی عزت کے حوالے سے کیا فرما اس سلسلے میں یہ بات حادث کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا جو ہماری مثال بیمار میں رک گئی تھی آپ نے کہا تھا کہ اس تک کی جو بات کہی ہے وہ کیا معاملہ ہے تو میں نے یہی مثال دی تھی کہ कि اگر کسی انسان کے پاس سو روپے اس سے کہا جائے کہ آپ سو روپے یوز نہ کریں تو یہ بھی منع کرنے کا ایک طریقہ ہے مگر اس کہا جائے کہ تم اس میں سے پائی بھی خرچ نہ کرنا تو یہ مکمل طور منع کر دیا گیا ہے تو ماں باپ سے بدتمیزی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو کسی بات پہ ستانا ان کو برا بولنا سب سے کم درجہ اف تک کہنا وہ جب کوئی بات کہے اور ہمیں سمجھ میں آئے تو ہم اف کہیں سامنے سے تو اللہ تعالیٰ نے جو لوور ڈگری ہے اس لوور ڈگری کو منع کر کے تمام کی تمام ڈگریز جو بدتمیزی کی ہو سکتی ہیں ان سب کو منع کرتا اچھا اس میں دیکھیں ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے آج ہی سے تم بات کرتے ہیں چونکہ آپ نے ایک ڈیمینشن نکالا ہے بات کا چاہے کتنے ہی ظالم ہوں ماں باپ مثال کے طور پہ وہ بے انتہا ظلم کرتے ہوں بے انتہا ظلم کرتے ہوں تو اس کے بعد بھی اف نہیں کر سکتی اولاد نہیں ہاں بالکل نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرما کہ اتی والدہ کا اچھا اتی والدے کا وہ ان زرامہ کا وہ ان حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صابی کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو سابی نے رسکی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ظلم کرے تب بھی سرکار نے فرمایا ہاں ہاں اگر وہ تجھ پہ ظلم کرے ہاں ہاں اگر وہ تجھ پہ ظلم کرے ہاں ہاں اگر وہ تجھ پہ ظلم کرے یعنی تین درجے بتائے تین دفعہ کہ ظلم کرے تب بھی ان کی اطاعت کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس پہ کلام نہیں ہو سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اچھا اب احادیث پہ بات کرتے ہیں کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہوئی دیکھیے احادیث کریمہ میں مختلف قسم کی فضیلت والدین کے بیان کی گئی ہے ان کے اطاعت کی خاص طور پہ ایک حدیث کریمہ میں جو تبرانی نے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنٹینیو کریں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوکھے کے بعد ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین یاد رہے کہ آج جمعہ ہے سرکار کا فرمان ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ چاندی کے کاغذوں اور سونے کے قلم کے ساتھ فرشتے تشریف لاتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ میرا کون سا امتی مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے آئیے جناب اس درود پاک کی کثرت کو جاری رکھیں کیونکہ آج ماشاء اللہ جمعے کا دن ہے اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں کہ افتار چائم میں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں انڈیا سے کچھ گجرات سے بات کر رہا ہوں جناب فرمائیا میرا نام علی محمد صدیقی جی. جی علی محمد صدیقی صاحب جی میں ایک مسجد کا الحمدللہ اللہ خاتم ہوں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا شہری اور افطار دیکھ کر کے ماشاءاللہ بہت شکریہ اور मاشااللہ. آپ کے سابق پروگرام الحمدللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی فرمائیے جی کیا کہنا تھا اب وہ کر صدیق صاحب کو کو آپ کو سب کو رمضان کی مبارکباد آپ کو بھی علیکم و اللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی ڈاکٹر صاحب آپ الحمد للہ کو حد خدا کا نظارہ کروں میں سننا کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی آپ کا بہت شکریہ صدیت صاحب آپ نے ہمیں ہندوستان گجرات سے کال کی بات تو جاری رکھتے ہیں اور مقی صاحب آپ فضیرت بیان کر رہے تھے حادی سے مبارکہ کی روشنی میں والدین کے حقوق کیا ہیں ان کی عزت و تکلیف ہے ایک دو روایت اور میں ترمن شریف کی روایت ہے جسے امن حبان نے بھی نقل فرما ہے امام حاکم نے بھی روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد اللہ وہ سخت اللہ کے سخت الوالد کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والد کے غضب میں ہے اور ابن ماجد شریف کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں ہما جنتوں کا و نارو کا تیرے والدین یا تو جنت ہیں یا تیرے جہنم ہیں یعنی ان کو راضی کر لے گا تو تیرے جنت ہو جائیں گے اور <تصفح> ان کو ناراض کر دے گا جہنم اچھا ایک اور معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت و فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیا کرتا ہے تو یہ بھی فضیلت میں ہی شامل ہوگا <تصفح> بلا شبہ بلا شبہت مح... مح... مح... اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک روایت نہیں بھی آتا جب کوئی بندہ اپنے نمازوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنا بھول جاتا ہے تو اللہ دونوں باتیں جو وہ ساتھ ساتھ ہیں اچھا اب وعیدوں پر ذرا سا بات کرتے ہیں محمد عیسیٰ صاحب یہ فرمائیے تو فضیلت کی بات ہوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو بیان کیجیے کہ اور مزید کیا فضیلتیں آپ دیکھتے ہیں نہیں جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ نافرمانی کس حد تک ہوتی ہے تو اس پر آئیں گے پہ آئیں گے میں فضیلت کی بات کرنا چاہ رہا تھا فضیلت تو جیسے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا یہ بہت جگہوں پہ کو روایتیں ملتی ہیں امام زین العابدین آپ امام زین العابدین رحمت اللہ رضی اللہ بہت بڑے امام ہیں پورے مدینے میں مشہور ہیں آپ ماں کی ریسپیکٹ میں ماں کی محبت میں پورے مدینے میں اور اربوں کی ایک روایت ہے آپ کو بتائے برتن میں کٹھے کھاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو کبھی ان کے ساتھ کٹھے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تو امام زین العبدین جواب دیتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہیں میں وہ بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری والدہ کو پسند ہو اللہ حوصہ. آپ اندازہ کریں उहुं. تو احترام جہاں تک ماں باپ کا ہے تو ہمیں اللہ اللہ کے رسول اور اس کے پیاروں نے بتایا ہوا ہے احادیث اور قرآن میں بھرا ہوا ہے اور ایک بات اور اگر آپ دیکھیں ماں باپ کے لیے آپ 31 سورہ کی آیت نمبر 14 دیکھیں وہاں اللہ سبحان مطالعہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورے انسانوں کو اللہ سبحانہ اطالا کیونکہ اللہ سبحانہ و کا کلام جو ہے وہ یونیورسل ہے پوری کائنات کے لئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پورے انسانوں کو بصیر کیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ماں باپ کے احترام کے لیے اللہ سبحانہ اتعالیٰ نے پورے کائنات کی جتنے بھی انسان ہیں ان کو حکم کیا ہے صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ اطالعہ دین جو ہے پورے یونیورسل دین ہے تو مین کائنڈ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ایمان والوں کی ذمہ داری میں آتا ہے اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس حد تک جیسے ہمارے گفتی صاحب نے فرمایا کہ اس حد تک فرما بدداری کرنی ہے کہ اف اف جو ہے نا وہ سادے لفظوں میں جب ہم ہوں کہتے ہیں ماں باپ جب ہم کہتے ہیں میں انہیں جی بولنا چاہیے <تصفح> <تصفح> ہوں کہتے ہیں تو اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا ہمیں ہاں ایک آیت ملتی ہے سورہ توبہ نائن کی آیت نمبر ٹوینٹی میں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ بھائی جو یہ اور رشتے دار ہیں اگر ایمان کے معاملے میں हुँ. وہ کفر سے زیادہ پیار کریں تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی ٹھیک ہے بس شرک کا جہاں پہلو آ جائے مذہب بدلنے جہاں بات آجائے جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ ماں باپ بھی کہیں تو اس کی اچھا اب دیکھیں ایک بات جی تو شرک محدود نہیں ہے بات یہ جو آخر میں جمولان رکھا کہ لا تعطی سی کی پھر معاشی کہ خالد رب جل کی مخالفت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو ماں باپ بھی اگر کوئی ایسا حکم جو خلاف شریعت ہو وہ نہیں مانا جائے گا اس لیے ہمارے فکار نے لکھا کہ اگر ماں باپ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری عبادت گاہ تک لے جاؤ تو لے کے جانا منع ہے کہ لیکن وہاں سے واپس لا سکتا ہوں کہتے ہیں کہ واپس لے آؤ تو لا ہے بات جاری رکھتے ہیں ایک کالر کی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو علیکم جی وعلیکم السلام میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں دہلی سے ہما بخاری ماشاء محبوب الہی سرکار کی سرزمین سے ہندوستان دہلی سے فرمائیے آپ لوگوں کا ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام آ رہا ہے بہت شکریہ آپ سب کو صحت عطا فرمائے آمین آمین فرمائیے کیا پوچھنا آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت خوبصورت پروگرام دے رہے ہیں والدین کے بارے میں یہ تو میری والدہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ صحت اللہ تعالیٰ نشیب کر والدین جو بیمار ہوا بیمار ہوا کرتے ہیں تو بہت ضد کرتے ہیں جیسے شوگر ہے وہ کھانے کی کہتے ہیں کھلا کرتے ہیں کے دعا میں ڈانٹا کرتے ہیں بس دعائیں دے دیا کرتی ہیں تو اس کے مطابق مچھلیوں پر بھی بہت ہمیں پریشان کرتے ہیں میں بالکل آپ کا مدعا بالکل سمجھ گیا جملے کے اندر یہ عمر یہ کیفیت یہ بیماریاں اور اس کے اندر جو معاملات ہوا کرتے ہیں لیکن بہرحال ضرور اس پہ کلام کروائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان ڈیلی سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو جی وعلیکم السلام جنیر انکل بھائی کر ہم بات کر رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرا سے بات کر رہی جی فرمائیے ایک جملے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ میں نے نثار احمد سے بات کرنی آپ بالکل بات کیجیے گا مجبوری ہے ہمیں وقفے پہ جانا ہوگا ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد تاکہ کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے اقبال حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب اسی موضوع کی جانب اور مفتیان سے مزید کلام کرواتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور جدید کے حوالے سے جو نا کا تصور ہے اور جو اس کے حوالے سے وعدے اتری ہیں وہ کیا ہے لیکن اس سے قبل ڈاکٹر صاحب کو شامل کریں گے اور نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نشا جی ڈاکٹر صاحب تار تھے تر ہے دن اے بہار تھے تر دن اے بہار فر جو تیرے دل سے یار تھے